صفہ نمبر, نمبر ایک القوم پچہتر یا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دے وہ علم تف اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلب ہو تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا و اللہ یاسم کا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا ان اللہ اللہ یہ القوم کو کافرین یقیناً اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ سبحانہ خانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا آگے پہنچا دے قرآن مجید یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ آگے پہنچائیں لوگوں کو بتائیں وہ التما بل لو تاری اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغامات میں سے کچھ چھپا لیا یا پیغامات پہنچانے میں سستی اور کوتا کی ہو تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں خصوصی طور پر یہود و نصارہ کے متعلق جو اعلانات ہیں وہ سارے کے سارے اور اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو بتائی ہیں اور کسی کو ان کا علم ہی نہیں جس طرح کے رافضہ کہتے ہیں اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی نفی کی ہے ابو جو رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اہل بیت کو کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے کہ خاص آپ کو بتائی ہوں اور کسی کو نہ بتائی ہوں یا کوئی اور کتاب ہے آپ کے پاس کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں سوائے کتاب اللہ کے کتاب اللہ ہی ہے یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے کتاب اللہ میں جو کچھ ہے وہی وہ بتایا ہے یا جو اس صحیفے میں ہے وہ بتایا اور اس صحیفے میں کیا تھا وہ دیت قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث اور یہ حکم کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے نہ قتل کیا جائے دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز فرمایا فہم جو اللہ تعالی نے کسی بندے کو دی ہے یعنی قرآن ہے حدیث ہے اور اللہ کی عطا کردہ فہم ہے اور کچھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا نہیں یا خاص لوگوں کو ایک بات جو دوسروں کو نہ بتائی ہو ایسی کچھ نہیں رکھی بلکہ جو بھی بات تھی آپ نے آگے پہنچا دی سیدہ عائشہ صدیقہ امل امنی رد اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں سے کوئی بات چھپا لی جو اللہ تعالی نے نازل کی ان باتوں میں سے کوئی بات چھپائی ہے جو یہ عقیدہ رکھے تو اس نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا الرسول ما بلام زیر کا مربک کہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت البدا کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم سے گواہی دی اور پوچھا کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا ہے اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور امت کی خیر خاہی فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گلی کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہ ہو جا اے اللہ تو گواہ ہو جا یعنی جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ نے آگے پہنچا دیا کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو زیادہ پھیلانا مقصود نہیں تھا اللہ سنہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب وہ کوئی امن یا خوف کی بات سنتے ہیں اگارو بھی تو اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر اس کو وہ لے کے آتے اللہ کی کے رسول کی طرف اہل علم کی طرف تو لمح اللہ استمبی تو تو جو استف بات کرنے والے سمجھنے والے ہوتے وہ اس کے اندر سے کچھ اخذ کرتے اور مناسب سمجھتے تو خبر کو نشر کرتے نہ سمجھتے ہوتے کرتے یعنی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھیلانا نقصان دے ہوتا ہے تو ایسی کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو بتائی تھی اور ان باتوں کو بھی ایک وقت تک کے لیے چھپایا گیا رکھا گیا مثال کے طور پر سید ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علوم حاصل کیے ہیں ایک وہ ہے جس کو میں لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہوں اور دوسری وہ حدیثیں ہیں کہ جنہیں اگر میں بیان کروں تو یہ شارخ کاٹ دی جائے اور ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو چھپایا نہیں بلکہ اشاروں کناروں میں وہ باتیں بیان کرتے رہے وہ باتیں تھیں حکومت کے متعلق سیاست کے متعلق ابو حرارہ اللہ تعالی عنہ کے اس بارے میں کئی ایک حدیث ہے مثلا فرماتے ہیں کہ سن ساٹھ ہجری ساٹھ ہجری کے بعد دور بڑا عجیب آئے گا کہ بچوں کی حکومت ہونے لگے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو حاکم بنایا جائے گا پناہ مانگتے تھے اسے اشارہ کیا ہے واضح پاکنے کی وعدے کرتے تو شاید کاٹ دی جاتی ایسے تو اسی طرح حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتایا یہ رازدار رسول تھے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اب منافقین کے نام لیک آؤٹ کرنا یہ مناسب ہے ہی نہیں کسی صورت میں بھی یہ آپ اپنا ماحول دیکھ لیں کہ سیکورٹی ادارے وہ ایک جاسوس کو غیر ملکی ایجنٹ کو بھانپ لیتے ہیں لیکن اس کو اوپن نہیں کرتے کہ ہم نے پکڑ لیا بلکہ اس کو کھلا چھوڑتے ہیں جو مردی کرتا ہے پھر اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یہ کدھر آتا ہے کدھر جاتا ہے کس سے ملتا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے سارے تعلقات اور اس کی جڑیں کہاں کہاں تک ہے سارا کچھ پتا چل جائے اور پھر جب مناسب وقت آتا ہے تو ان پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو اسلامی ریاست میں منافقین جو تھے جو حقیقت یہود کے ایجنٹ تھے اندر کھاتے یہودی تھے ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا تو ایسے لوگوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ رہی معلوم ہوئے اور آپ نے اپنے خاص صحابی کو بتائے اور ان کو اوپن کرنا منظر عام پہ لانا ویسے ہی مناسب نہیں تھا اور پھر وہ منافقین کا جو معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا اور آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ واضح ہو کے کفر کے اندر واضح ہو کے سامنے آ گئے تھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ناز کیا آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ آگے بتایا ہے بتانے کا انداز طریقہ کار اور پھر جو بندہ جس علم کو اٹھا سکتا ہے وہ اسے دیا ہے ہر بندہ ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا یہ تو صرف اللہ والا کی دات ہے کہ جس میں ہر طرح کا کمال ہے بندہ یہ کر, کرنا چاہے نہ کہ میں سارے قوالات حاصل کر لوں کبھی نہیں کر سکتا وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے کسی دوست نے کاروبار شروع کیا سعودیہ میں اور اس کے پاس مختلف ایٹمز تھے چیزیں تھیں اب کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کے پاس نہیں تھیں وہ دوسری دکانوں سے جا کے لیتے اس نے کیا کیا کہ دکان اس کی اچھی خاصی چلتی تھی کاروبار اچھا لیکن اس کے دماغ میں آیا تھا یہ چیزیں جو لوگ کہیں اور سے جا کے لیتے وہ بھی میں اپنے پاس رکھوں تاکہ لوگوں کی ساری ضرورت یہیں سے پوری ہو کاروبار ٹپ ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد اس نے وہ اپنا کاروبار پھر لمیٹڈ کیا تو ٹھیک ہو گیا تو کہتا ہے مجھے سمجھ کہ یہ ساری خیر جمع کرنا یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور کسی اللہ کا نہیں جو بھی ایسی کوشش کرنا چاہتا ہے اس میں یہ کام ہو نہیں سکتا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری کی ساری جس قسم کی, کی بھی تھی آگے پہنچائی اپنے پاس نہیں رکھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلّہ ہوا اسیم کا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے یعنی لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمے دی تھی اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی میں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہتھیاروں کی چھنکار سنائی دی آواز آئی تو ربی کریم صلی اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے تو آنے والے نے کہا کہ سعد نے بھی وکاس ہوں پوچھا کہ کیسے آنا ہوا تو کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آج رات آپ کا پہرا دوں یہ ہی بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتا کے میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی یعنی خوب گہری نیند سوئے تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آئے تو اتاری وہ اللہ عصیم کا الناس تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگو تم چلے جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا یعنی دشمن سے یہ جامع ترمندی کے اندر حدیث آتی ہے اس کی مثال وہ آرابی بھی ہے اس کا واقعہ تفسیر کے ساتھ میں نے پہلے بیان کیا کہ جو درخت کے نیچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی تلواری نکال کے آپ کے اس نے سونت لیے پوچھا تجھے کون بچائے گا تو آپ نے کہا اللہ اور وہ بیچارہ کانپ گیا اور بیٹھ گیا یعنی کہ واللہ صفوں کا بینا ناس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہتے لیتے ہوئے سو رہے ہیں انہی کی تلوار اٹھاتا ہے بندہ ایک نکالتا ہے اور سوچ کے کھڑا ہو جاتا ہے مارنے لگتا ہے بچانے والا کوئی نہیں بل یاسم کا بینناس اللہ یا دل قبل کا فیری اللہ تعالیٰ کا قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ لایہ دل القوم کافری کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا مطلب یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو منصوبے بنائیں گے منصوبہ سازی کریں گے وہ اس پہ کامیاب نہیں ٹھہریں گے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کی فکر نہ کریں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہی رکھتا ہے پل کہ دیجیے یا اہل السطم علاسین اول انجیل کہہ دیجیے تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو حتی کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو یعنی اس کے مطابق عمل کرو با انربی کم اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قفرا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا فلا سو آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں تو رات و ان قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان میں جو عہد ان سے لیے گئے ہیں انہیں پورا کریں تو رات و ان میں ان سے عہد لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو دلائر ان کتابوں میں موجود ہیں ان کے مطابق نبوت کا اقرار کریں اور تو و انجیل کے حکام اور حدود پر عمل پیرا ہوں مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی دینداری ہے یہی بات اکثر اسلام کے نام لے لیواؤں پر مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے نام تو لیتے ہیں قرآن پر ایمان لانے کا لیکن قرآن پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوتے تو اگر اہل تورا تو رات اہل انجیل تورا تو انجیل پر پوری طرح سے عمل پیرا نہ ہوں تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو اہل قرآن اگر قرآن پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوں گے تو یہ بھی کسی کھاتے میں نہیں گنے جائیں گے بالا قطع ہوں ان میں سے اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا یعنی اللہ تعالی کی آیات بھائی سننے کے بعد ایمان آنے کے بعد اور زیادہ ذد میں آ جاتے ہیں بجائے اس کے معنی اور زیادہ ذدی ہو جاتے ہیں سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں فلا تمل کا لہذا جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں افسوس نہ کریں یہ اپنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو, کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے کیے کا وبال یہ بھوک گے نسارا ہوئے اور جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب جب تک ایمان لا کر عملے صالح نہ کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں اس میں فرمایا کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ سب مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے کہ سب فرقوں سے زیادہ جو گمراہ فرقہ ہے اور سب فرقوں میں جو اپنے آپ کو ہدایت کے قریب سمجھنے والا فرقہ سب برابر ہیں کہ ان کا ایمان اور ایمان کے بعد امل صالح اگر ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اگر ان کا ایمان نہیں عمل صالح ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ کسی کھاتے میں نہیں گنے جائیں گے اور جتنا مرضی گمراہ تر کیوں نہ ہو گمراہی چھوڑ دے ایمان لے آئے املے صالح کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروس ہونے کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے گویا کہ آمانہ بلا سے مراد اس آیت میں ہے مسلمان ہونا اللہ پر ایمان لانا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برست کے بعد کوئی شخص جتنا مرضی تو عید کا پابند ہو ہیدی کلمہ پڑھتا رہے اور جنت جہنم پر اس کا اعتقاد یقین ہو آخرت پر اس کا ایمان ہو نیک سال اعمال کرتا رہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ جہنمی ہی ہے جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے تو جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر یوم آخرت پر نیک سال اعمال کرنے لگا فلا فن علیہ نہ وہ غم زدہ ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا یقینا ہم نے بلا شبہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے کلما جاء امر رسول بما لا تحوا انفسهم جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کے آیا ایسا حکم لے کے آیا جسے ان کی، ان کے دل نہیں چاہتے تھے ان کے دلوں کو جو حکم ناگوار گزرتا تھا فریقن تدبو يقتلون تو ایک گروہ کو وہ انہوں نے جٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے رسولوں کے پاس آتے حکامات لے کر اگر تو ان کے مرضی کے پسند کی ہوتے مانتے پسند کے ہوتے تو رسولوں کو جتلا دیتے اور اتنا جٹلاتے حتا کے قتل پر اتر آتے قتل کرنے لگتے یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور وعدہ خلافی کو کھول کر بیان کیا ہے اور سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اوفو بال رقو کو پورا کرو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک وعدہ پھر دوبارہ سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اس سورت کی آیت نمبر بارہ میں بھی اللہ سبحانہ بہانا نے اسمی صاحب کو ذکر کیا ہے پیچھے اب پھر دوبارہ اس کو دوہرایا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جب بھی رسول آتے ان کے پاس ایسے احکام لے کر جو ان کو ناگوار گزرتے تو یہ اس کا انکار کر دیتے رسول کو رسول ہی نہ مانتے وہ حسب اللہ کا کون فکر اور فامو سم یہ سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا ہم رسولوں کو جٹلاتے رہیں امبیا اور رسول کا قتل کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ حسیب اللہ تک انہوں نے گمان کیا کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی کوئی فتنہ نہیں بپا ہوگا فا ودھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ, علیہم پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا ان پر مہربان ہو گیا سما امو سم کثیرم منہ پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہوئے بصیر بما اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں چونکہ اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ سمجھتے تھے ابنا اللہ واہب اللہ کے بڑے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اتنے مرضی گناہ کر لیں خواہ انبیاء تب کو قتل کریں چونکہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست یا دشمن کا غلبہ کچھ بھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی بلا ہم پر نازم نہیں ہوگی لیکن یہ لوگ حق سے اندھے اور پہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے وقت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کی مسجد اقسا کو جلا ڈالا تھا اور ان کے مال لوٹے اور ان میں سے اکثر لوگوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی غلامی سے نجات دی انہوں نے اپنی حالت سدھاری کچھ عرصے کے لیے ٹھیک رہے پھر دوبارہ پہلے جیسی سرکشی پر اترائے سما و سموں پھر گنگے بیرے ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے ذکری اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر البیا کو قتل کیا اور انتہائی توہین ویز شروع کیا یہ سارے اصلاح و سلام کے ساتھ اور ان کو بھی قطر کرنے کی پوری انہوں نے منصوبہ بندی کی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پھر ان کو مسائب کے ساتھ دوچار کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے نا امو و سموں فمو و سموں کہ یہ اندھے بیرے ہو گئے تو اس سے مراد دیتے ہیں عیسا ریسرات وسلام اور دکریہ اور یا رسلاۃ وسلام کے جیسے انبیاء کو قتل کرنا اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اندھے بیرے ہو گئے یہ دوبارہ اندھے بیرے ہونے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے اور یہاں کثیر منہم میں اشارہ ہے کہ ان میں سے بعد حق پرست لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفاکا تو بہرحال یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقت کفر اللہ دین اقال و ان اللہ هو بن مریم یقیناً بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم ہی اللہ ہے اور وکار المسیحرا مسیح, مسیح عیسا بن وریم نے کہا اے بنی اسرائیل ربی و رباکم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے ان لاہ فقد حرم اللہ جنا تو یقینا جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ نے یقیناً اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اواہم نار اور اس کا ٹکانا آگ ہے مالی ظالمین من انصار اور ظالم کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں اس آیت کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے آیت نمبر سترہ میں کہ عیشا علیہ السلاۃ وسلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا بلکہ اللہ ہی قرار دے دیا اور ان کے اس عقیدہ باطل کی تردید اللہ سبحانہ ہوا نے کی صورت عال عمران میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے اس عقیدے کا رد موجود ہے تو یہاں سورت معاہدہ کے آغاز میں بھی اس عقیدے پر نقد کی ہے اب یہاں پھر دوبارہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے یہ کفری بات ہے کفریہ کلمہ ہے ایسا اعتقاد رکھنے والے کافر ہیں جبکہ مسیح مسیف عیسیٰۃ وسلام نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ کیا کہا ہے اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور انہوں نے شرک سے منع کیا ہے کہ جو بندہ بھی شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی اور اس کا ٹکانا جہنم بن جائے گا تو یہود کے بعد عیسائیوں کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور سزا سے ڈرنے کا انہیں کہا کہ مسیح کو عیسی بن مریم کو خدا کہنے سے یا تینوں میں سے تیسرا سالس و ثلاثہ تشریح کا عقیدہ رکھنے سے باز آ جاؤ اور بڑی تاکیدی انداز میں اللہ سبحانہ نہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو ثابت کیا لا قد البتہ تحقیق یعنی یقینا یہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیف بن مریم اللہ کے رسول ہیں اللہ ہے اور مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آحد اور احمد یعنی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہی ہیں اوپر جو مستب یہ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ یہ عقیدہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی رکھتے ہیں کہ بشری جامع پہن کر بشری لباس میں ملبوس ہو کے اللہ ہی اتر آیا ہے اور پھر اپنے کئی بزرگوں کے بارے میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو کر ایک ہو گئے اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں اللہ میں فنا ہو کر اللہ ہی ہو گئے اور اللہ بننے کے گر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ایسے کرو ہوں ہوں میں من ہمیں کو جاؤ عطا کہ بندہ ایسا کرتے کرتے اللہ ہی بن جاتا ہے یہ عقیدہ اتحاد کا کہلاتا ہے دوسرا عقیدہ ان کا حلول کا کہ اللہ بندے کے اندر اتر آتا ہے حلول کا عقیدہ تو اگر جو عیسائی عیسا علیہ سلاد و کو ہی این اللہ مانتے ہیں وہ کافر ہیں تو جو مسلمان اس طرح کے چیزیں رکھتے ہیں وہ کدھر سے مسلمان ہیں انہیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور جو یہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلاط وسلام اور اللہ تعالی ایک ہی ہے وہ کافر ہیں تو یہ نام نہاد مسلمان جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مسلمان کیسے ہیں وہ بھی کافر ہیں بہرحال یہ اصل میں ہے عیسائیت کا یہ عقیدہ جسے کچھ ملحد لوگوں نے تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے مسیح نے تو کہا یا بنی اسرائیل احبود اللہ عربی اور ابکم اے بن اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی عیسا علیہ سلاۃسلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں دنیا میں آتے ہی جب پیدا ہوئے تو بولے انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے ربی بنایا ہے اور جب نبوت ملی تو پھر بھی کیا کہا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو تو بہرحال عیسی علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہوگی لقت کا فر اللہ دینا کالو ان اللہ تعالی اللہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے فما من الہ الا الہ واحد اور ایک الہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے لَا يَمَسْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاب عَلِيمٌ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا یعنی جس طرح وحدت الوجود کا عقیدہ ہے ایسے ہی ان کا عقیدہ تھا سالس و ولاسہ کے تینوں ایک ہیں اب ہمارے وحادت الوجود کے عقیدے والے کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ ہیں وحدت الوجود تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیا اور نیکی کا لبادہ اوڑھ کے جو لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں اور ہر چیز ہی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے اور اسے وحادت اور وجود کا نام دے لیتے ہیں یا کوئی اور نام دیتے ہیں ان کے کافر ہونے میں بھی کیا شک ہے اس عقیدے سے تو قرآن و سنت کی اور اسلام کی ہر بات اور ہر حکم ہی باطل ٹھہرتا ہے کہ حکم دینے والا بھی وہی اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی پھر پیچھے رہ کیا گیا کیسی توحید اور کہاں کی نماز سب کچھ ایک ہے تو دین کون سا رہ گیا اللہ فرمات یہ <تصفيق> جو باتیں کہتے آئے تو ويستغفرونه. پھر کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ سے استغفار نہیں کرتے وہ اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے یہ ظاہری طور پر تو سوال ہے حقیقت میں یہ حکم دینے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالی سے توبہ کرو استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا بل مسیح بن مریم اللہ رسول مسیبن مریم تو ایک رسول ہی ہیں قد خلط بن قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے وہ امو صدیقہ ان کی ماں صدیقہ تھیں کانا یا اکولان وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے عمر کئی فنبئی آیات دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں سمندر انا یا پھر دیکھیے کہ یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں اب اللہ صلیٰنہ تعالیٰ نے یہاں پر مسیح عیسیٰ بن مریم کے بندے اور رسول ہونے کی دلیل پیش کی کہ مسیح عیسیٰ بن مریم ایک تو رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور دوسرا ان کی والدہ صدیقہ جو کہ نبوت کے بعد دوسرا اعلیٰ ترین مقام ہے صدیق بندگی کا اعلیٰ ترین مرتبہ بندگی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائد تھی صدیقہ تھی نہایت سچی اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے والی تھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم علی حسلات وسلام بھی نبی تھی لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ انبیاء مردوں میں سے ہی ہوئے ہیں رجال میں سے ہی ہوئے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تو ماں کے بتن سے پیدا ہوئے ہیں دوسری بات یہ کانا یا کلا یہ کھانا کھاتے تھے عام انسانوں جیسے انسان تھے وہ تمام بشری خصوصیتیں جو باقیوں میں ہوتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہایت نفیس اور بلیگ ہے یہاں باقی باتوں کو ذکر نہیں کیا جو کھانا کھاتا ہے اس کو اسے باقی حوائش وہ بھی تو ہیں دنیا میں کھانا کھانے والے کے لیے قداع حاجت کی بھی اس کی ضرورت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے صرف یہ کہہ دیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اب کھانا کھانے سے انسان جتنی چیزوں کا محتاج ہوتا تو یہ دونوں بھی اتنی چیزوں کے محتاج ہوئے اسے خدا یا اس کی بیوی یا اس کا بیٹا قرار دینا یہ کتنی بڑی جہالت اور ظلم ہے جو خود محتاج ہو وہ بولا دوسروں کی ضرورتیں کیسی پوری کرے گا اللہ تعالی فرماتے عمدہ دیکھیے کہ ہم تمہارے لیے کیسے نشانیاں بیان کرتے ہیں تو ہید کے اتنے صاف بیان اور تصویش کی اتنی واضح تردید کے باوجود وہ اپنے گروہی تعصب کی بنا پر اپنے غلط عقیدے پر چمٹے رہیں تو چمٹے رہیں ورنہ کوئی اقلی یا نقلی دلیلیں کے پاس نہیں ہے قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ يبلك لكم ولا نفعا کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان یا نفے کا مالک نہیں واللہ اللہ و سمی اور اللہ تعالی ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہ نصارہ کے عقیدے کی تردید پر دوسری دلیل ہے یعنی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اپنے آپ کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو تم ان کی پوجا اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو عیسا رحسلات وسلام مریم علیہ سلاۃ والسلام جن کو تم رب کہتے ہو یا خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی قرار دیتے ہو یہ خود محتاج ہیں تو ان کی عبادت اور ان کی پوجا کہاں سے ہو سکتی ہے قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم کہہ دیجئے اہل الكتاب تو اپنے دین میں غلب نہ کرو غیر الحق ناحق وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَاءَ قوم اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیل بھی نہ کرو قد ضَلُّوا من قَبْلُوا جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے وَعَضَلُّوا قَثِيرًا اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا وَضَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اور وہ سی دھی گئے۔ یہود نے سارا کی الگ الگ تردید کرنے کے بعد دونوں کو اب اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا ہے کہ نصارہ نے علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ایک بشت جسی اللہ نے نبوت بخشی تھی اسے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا اسے ہی یہ خدا بنا بیٹھے معبود کے مقام پر کھڑا کر دیا اللہ کا بیٹا کہنے لگے اور دوسری طرف یہودیوں نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور ان سے انتہائی توہین امیز سلوک کیا ان پر اور ان کی واردہ پر تہمت ترازی کی ان کے قتل کے درپے ہوئے بلکہ بقول یہودوں نے سارا کے یہودیوں نے ایشار سلاۃ الاسلام کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کی پسلیوں کو ریزا ریزا کر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو کی وجہ سے آئی ہے راہ اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے آئی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نصیحت کی تھی کہ میرے بارے میں ایسا غلب نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسا بن مریم کے بارے میں کیا اس کو حد سے بڑھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہٰذا تم بھی یہی کہو کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے مگر مسلمانوں نے بھی اتنا غلب کیا ہے اتنا غلب کیا ہے کہ اپنے آئما کو اپنے پیشواؤں کو اپنے فوکہ کو نبوت کے درجے پر بٹھا دیا ہے اور ان کی بے دلیل باتوں پر عمل کرنے کو بھی واجب اور لازمی قرار دے دیا ہے اور جو ایسا نہ کرے بے دلیل باتوں کو نہ ماننے اسے کہتے ہیں یہ لامدب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا عقیدہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہیں وہ غیب جانتے ہیں وہ سنتے ہیں کائنات میں ان کا حکم بھی چلتا ہے اور بعض لوگوں نے تو اللہ کے رسول کو این اللہ کی ذات قرار دے دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے لوگ گمراہ ہوئے تھے ان کی طرح تم بھی گمراہ نہ ہو جاؤ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا تھا لہذا تم ان گمراہیوں میں پہلی قوموں کی تقلید نہ اللہ